و تقو فتن کیسے فتنے سے بچو جس کا نتیجہ عمومی عذاب ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد امر بالمعروف اور نہیں عن منکر چھوڑ دینا ہے امر بالمعروف کے معنی ہیں اچھائی کا حکم دینا نہیں عن منکر کے معنی ہے برائی سے روکنا اللہ تعالی ہمیں یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس لیے کہ اللہ جل علہ یہ فرما رہا ہے کہ اگر تم لوگ یہ عمل نہیں کرو گے تو یہ اس طرح کا ایک گنا ہے کہ پھر عمومی عذاب آئے گا تم لوگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرما رہے ہیں کہ جس قوم کے اندر امر بالمعروف اور نہیں عنل منکر نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس قوم کو پکڑ لیتا ہے بہت سخت سزا دیتا ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے گناہ ہمارے اندر موجود ہیں ہم جو اپنے آپ کو بہت بڑا فرشتہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کبھی کبھار غیبت کرنے کا جھوٹ بولنے کا بدگمانی کرنے کا ایک دوسرے پر الزام لگانے کا ایک دوسرے سے حسد کرنے کا اور بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں ہمیں چاہیے کہ ان گناہوں کو روکنے کے لیے حد تعلیم کان کوشش کریں جہاں تک ممکن ہو کوشش کریں سب سے پہلی شکل تو یہ ہے کہ طاقت کے زور اور باپ جو ہے اپنے بیٹوں پر اپنی بیٹیوں پر طاقت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا تو باپ کو جو ہے طاقت کے ذریعے اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کو روکنا چاہیے اگر آپ محلے میں طاقت کے ذریعے اور ہاتھ کے ذریعے تبدیلی نہیں لا سکتے تو کم از کم بیان تو کر سکتے ہیں نا بیان تو کر سکتے ہیں نا کہ یہ گناہ ہے یہ مت کرو تو آپ کو کھائے گا کیا اور اگر بالفرز آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم دل میں یہ نیت تو کر سکتے ہیں نا کہ جب بھی اللہ تعالی موقع عطا فرمائے گا انشاءاللہ اللہ میں تبدیلی لاؤں گا یہاں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے پاکستان میں جو جاری جہاد ہے یہ اس کی بہت بڑی مثال ہے پاکستان میں پاکستان ایک مسلمان ملک ہے پاکستان کے عوام مسلمان ہیں اور بہت اچھے لوگ ہیں جہاد سے مجاہدین سے اسلام سے شریعت سے بہت محبت رکھتے ہیں لیکن حکومتیں جو ہیں شیطان کی نمائندہ ہیں ابلیس کے بچے ہیں اس لیے ان لوگوں کو روکنے کے لیے سب سے پہلے قدم پر کیا ہے ہاتھ اور طاقت کے استعمال ہونا چاہیے اگر ہو دوسرے نمبر پر زبان کا استعمال ہونا چاہیے تیسرے نمبر پر دل میں تو کم از کم انقلاب کی نیت ہونی چاہیے نا الحمد ہمارے علماء نے ہمارے اساتذہ نے ہمارے اکابرین نے دل میں یہ نیت رکھی تھی کہ جب بھی موقع ملے گا پاکستان میں اسلامی انقلاب کی کوششیں کی جائیں گی اور پھر ان کے بعد جو آئے ان کو تھوڑی طاقت ملی تو انہوں نے زبان کے ذریعے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا بیانات شروع کیے اب الحمدللہ یہ موقع آ چکا ہے کہ بزریہ بازو مجاہدین اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ پورے پاکستان میں اسلامی نظام لانے کے لیے اور گناہوں کا سیلاب روکنے کے لیے بد کرداری اور بد اخلاقی کا طوفان روکنے کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں جہاد کرنے والے خصوصا پاکستان میں جہاد کرنے والے ہمارے ساتھیوں کو ہمارے بھائیوں کو ہماری بہنوں کو مزید توفیق عطا فرمائے اللہ ان کی حفاظت فرمائے وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبی اجمعین سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته